امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام نہج خطبہ کا خطبہ دو سو دس اپنے اس خطبے میں امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام نے حق کی حمایت کے بارے میں ارشاد فرمایا ہے تیرے بندوں میں سے جو بندہ ہماری ان باتوں کو سنیں کہ جو عدل کے تقاضوں سے ہم نوا اور ظلم و جوہ سے الگ ہیں جو دین و دنیا کی اصلاح کرنے والی اور شر انگیزی سے دور ہیں اور سننے کے بعد پھر بھی انہیں ماننے سے انکار کر دے تو اس کے معنی یہ کہ وہ تیری نسرت سے منہ موڑنے والا اور تیرے دین کو ترقی دینے سے کوتا ہی کرنے والا ہے اے گواہوں میں سب سے بڑے گواہ ہم تجھے اور ان سب کو جنہیں تو نے آسمانوں اور زمینوں میں بسایا ہے اس شخص کے خلاف گواہ کرتے ہیں پھر اس کے بعد تو ہی اس کو نصرت و امداد سے بے نیاز کرنے والا اور اس کے گناہ کا اس سے مواخذہ کرنے والا ہے